اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأخذتهم الصیحة مصبحین چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھار نے آ پکڑا فما اغناء انہم ما کانو یکسیبون پھر ان کے کام نہ آیا وہ مال جو کماتے تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَضَّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور یقینا قیامت آنے والی ہے تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں این رب القلعم بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا خوب جاننے والا ہے بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور قرآن عظیم دیا ہے اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متا دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں اور اپنے پر اور اپنے پر شفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں وقل انا اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قصم کھانے والوں پر نازل کیا تھا الَّذين جعلوا القرآن جنہوں نے اپنے قرآن مطلب طورات کو پارا پارا کر دیا فیلنج <أجمعین> چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے عمّا ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے فیبرشر <المشركین> چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرقین سے بے رخی برتیں انہا کفیناک المستہزئین بلا شبہ ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں الذین یجعلون معاللہ الہا آخر فسوف یعلمون وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں چناچے وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ مطلب دل تنگ ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ آپ اپنے رب کی ہم کے ساتھ تصبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین مطلب موت آ جائے اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین مطلب موت آ جائے اب چلتے نایات کی تفسیر کے طرف صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا چنانچہ چوتھے روز ان پر یہ عذاب آ گیا پھر حق سے مراد وہ فوائد و مسالے ہیں جو آسمان و زمین میں موجود ہیں یا حق سے مراد محسن نیک و کار کو اس کی نیکی کا اور بد کار کو اس کی برائی کا بدلہ دینا ہے جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تاکہ وہ بروں کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے سورہ نجم آیت نمبر 31 پھر سبع من المسینی سے مراد کیا ہے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں ہیں اور جو ہر نماز اور نماز کی ہر رکت میں بار بار پڑھی جاتی ہے مسانی کے معنی بار بار دہرانے کے کیے گئے ہیں حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد رب العالمین یہ سبع مسانی اور قرآنِ عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 4703 ایک اور حدیث میں فرمایا ام القرآنی یا المثانی المسانی القرآن العظیم العمین صحیح البخاری حدیث نمبر 4704 مطلب سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جزہ ہے اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے پھر یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپ کی تکزیب کرتے ہیں اس پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں یعنی ان کے یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں اس محاورے کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اپنے بازوؤں یعنی پروں کو کھول لیتا ہے بچے جب پروں کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر پرندہ اپنے پروں کو ان کے اوپر جھکا لیتا ہے یوں یہ ترکیب نرمی پیار اور محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے پھر بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کا مفعول العذاب محظوف ہے معنی یہ ہے کہ میں تمہیں کھول کر ڈرانے والا ہوں عذاب سے مثل اس عذاب کی جو المختسمین پر نازل ہوا مثل اس عذاب کے جو المختسمین پر نازل ہوا المختسمین کون ہے جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا اس کے بعض حصے کو شعر بعض کو سحر مطلب جادو بعض کو کہانت اور بعض کو اساطیر الاولین مطلب پہلوؤں کی کہانیاں قرار دیا بعض کہتے ہیں کہ المختسمین سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل ہیں انہوں نے ان آسمانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں تحریف کر کر یا کر کے بانٹ دیا تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے تقاسم تنہو سورہ نمل آیت نمبر انچاس انہوں نے اللہ کے نام پر آپس میں قسمیں کھائی کہ ہم ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو رات میں قتل کریں گے اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یگین کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا پھر فصدع کی معنی ہے کھول کر بیان کرنا اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی بحوالے فتح القدیر پھر مشرقین آپ کو ساحر مجنون اور کاہن وغیرہ کہتے ہیں جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر ہوتے اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہم تو سنا کریں نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نئی صورت شروع ہی جاتی ہے تو یہاں تک سامعین کرام ختم ہوتی ہے سورہ ہجر اور آغاز ہوتا ہے سورہ نحل کا تو سورہ نحل ایک مکی صورت ہے جس کے آیات ہیں 128 اور رکوع ہے 16 تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اتا امر اللہ, فلا اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا تم اسے اجلت سے نہ مانگو وہ پاک اور ان معبودان باطلا سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں نزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو خلق السماوات والأضب الحق تعالی عما عم يشرکون اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو کا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد قیامت ہے یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے پس جلد نہ مچاؤ یا جلدی نہ مچاؤ یا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرقین طلب کرتے تھے اسے مستقبل کی بجائے ماضی کے سیغے سے بیان کیا کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے پھر مراد انبیاء علیہ السلام ہیں جن پر وہی نازل ہوتی رہی ہے جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چوبیس اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت رکھے الروح من امره من يشاء من عباده يوم سورہ مومن آیت نمبر پندرہ وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا مطلب نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات والے قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے پھر روح سے مراد وہی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر, پر فرمایا یا پر ہے شرا آیت نمبر باون اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وہی کی اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے الاخری ہی پھر یعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے جزا و سزا جیسا کہ ابھی تفصیل گزری ہے پھر یعنی ایک پانی سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتا ہے جسے منی کہا جاتا ہے اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے پھر اس میں اللہ تعالی روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اسے دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب رب کے معاملے میں جھگڑتا اس کا انکار کرتا یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے پھر اسی احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ چوپائے مطلب اونٹ گائے بھیڑ اور بکریاں بھی اسی نے پیدا کیے جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو اسی طرح ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو مثلا ان سے دودھ حاصل کرتے ہو اونٹوں پر سواری کرتے اور سامان لاتے ہو گائے بیل کے ذریعے سے حل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو وغیرہ وغیرہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وم فی ہے جمل اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہوفرحیم اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا بہت رحم والا ہے اور اسی نے گھوڑے خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت کے لیے انہیں پیدا کیا اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے اور سیدھی راہ اللہ ہی پر جا پہنچتی ہے اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا هو انزل من ماء شراب شجر وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اسی سے پینا ہے اور اسی سے درخت اکتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں لوگوں کے لیے اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف تریحون جب شام کو چرا گاہوں سے گھر لاؤ تسرحون جب صبح چرانے کے لیے لے جاؤ ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں حسن و جمال کا ایک اچھا منظر ہوتا ہے ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں پھر یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم یہ زینت کے اسباب بھی ہیں گھوڑے کا خچر اور گدھوں کے ساتھ یکجا ذکر کرنے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر فقا نے صدلال کیا ہے کہ گھوڑا ابھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر علاوہ ازیں کھانے والے چوپائیوں کا پہلے ذکر آ چکا ہے اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے یہ صرف رکوب مطلب سواری کے لیے ہیں۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح حدیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے حوالے صحیح الباری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیس و صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو اکتالیس علاوہ ازیں صحابِ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو اکتالیس و مسلط احمد تیسری جلد صفحہ نمبر تین سو چھپن و سنن ابی داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو انانوے اسی لیے جمہور علماء عملاثہ اور صلف و خلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہے بحالِ تفسیر ابن کثیر علاوہ ازئیں خود حنفی فقہی کتابوں میں بھی گھوڑے کی حلت کی صراحت موجود ہے یہاں گھوڑے کا ذکر محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعمال اسی مقصد کے لیے ہے وہ ساری دنیا میں ہمیشہ اتنا گراں اور قیمتی ہوا کرتا ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی نادر ہے بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو بلا دلیل حرام ٹھہرایا دیا جائے امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ابو یوسف اور محمد ابن حسن اس کی حلت کے قائل ہیں اور امام صاحب نے بھی آخر میں رجوع کر لیا تھا دیکھیے مظاہر حق رد المختار پھر معلوم نہیں بعض حنفی حضرات گھوڑے کی حلت سے کیوں انکار کرتے ہیں پھر زمین کے زیر حصے میں زمین کے زیر حصے میں اسی طرح سمندر میں اور بے آب و گیا صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں الزی اس میں انسان کی اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر وہ تیار کرتا ہے مثلا بس کار ریل گاڑی بحری جہاز ہوائی جہاز اور اس طرح کے بے شمار چیزیں اور جو مستقبل میں متوقع ہیں پھر اس کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ یعنی اس کا بیان کرنا چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور زلالت دونوں کو واضح کر دیا اسی لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمراہی کی ہیں پھر لیکن اس میں چونکہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا بلکہ دونوں رستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے دی پھر اس میں بارش کی یا بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں جو ہر شخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں نیز ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ ان ذلك اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا رات اور دن اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں بے شک اس میں عقلمند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں وما نکون اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیے یا پید پیدا کیں بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور مطلب موتی نکالو جو تم پہنتے ہو اور اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو تحن اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیا مطلب گارڈ دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ و بن نجمی اور دیگر نشانیاں بنائیں اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے غفور الرحیم اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف کہ کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا ستارے کس طرح آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں پھر یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات نباتات جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں پھر اس میں سمندر کی تلاتم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ اس کے تین فوائد بھی ذکر کیے ہیں ایک یہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو اور مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے علاوہ ازیں حالت حرام میں بھی اس کا شکار کرنا حلال ہے دوسرے اس سے تم موتی سپیاں اور جواہر نکالتے ہو جن سے تم زیور بناتے ہو تیسرے اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو تجارتی سامان بھی لاتے لے جاتے ہو جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے پھر یہ پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے جو چند سیکنڈوں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں لیکن کس طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیتے ہیں پھر نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب ہر جہت کو سیراب کرتی رہیں اسی طرح رستے بنائے جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو پھر ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے نہیں بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں جب کہ تم انہیں معبود بنا کر اللہ کے برابر ٹھہرا رکھا ہے کیا تم ذرہ بھی نہیں سوچتے